نحج البلاغہ خطبہ خطبہ نمبر, خطبہ نمبر میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں با برکت ہے وہ خدا کے جس کی ذات تک بلند پرواز ہمتوں کی رسائی نہیں اور نہ عقل و فہم کی قوتیں اسے پا سکتی ہیں وہ ایسا اول ہے کہ جس کے لیے نہ نقطہ ابتدا ہے کہ وہ محدود ہو جائے اور نہ کوئی اس کا آخر ہے کہ وہاں پہنچ کر ختم ہو جائے اسی خطبے کی زیل میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے ان انبیاء کو بہترین سوپے جانے کی جگہوں میں رکھا اور بہترین ٹھکانوں میں ٹھہرایا وہ بلند مرتبہ سلبوں سے پاکیزہ شکموں کی طرف منتقل ہوتے رہے جب ان میں سے کوئی گزر جانے والا گزر گیا دوسرا دین خدا کو لے کر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ یہ الہی شرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا جنہیں ایسے مادنوں سے کہ جو پھلنے پھولنے کے اعتبار سے بہترین اور ایسی اصلوں سے کہ جو نشو و نما کے لحاظ سے بہت باوقار تھیں پیدا کیا اسی شجرے سے کہ جس سے انبیاء پیدا کیے اور جس میں اپنے امین منتخب فرمائے ان کی عزت بہترین عزت اور قبیلہ بہترین قبیلہ اور شجرا بہترین شجرا ہے جو سرزمین حرم پر اگا بزرگی کے سائے میں بڑھا جس کی شاخیں انتراض اور پھل دسترس سے باہر ہیں وہ پرہیزگاروں کے امام ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے سر چشمے بصیرت ہیں وہ ایسا چراغ ہیں کہ جس کی روشنی لو دیتی ہے اور ایسا روشن ستارہ کہ جس کا نور ضیا پاش اور ایسا چکماک کہ جس کی ذو شعلہ فشاں ہے ان کی سیرت افراد و تفرید سے بچ کر سیدھی راہ پر چلنا اور سنت ہدایت کرنا ہے ان کا کلام حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا اور حکم عین عدل ہے اللہ نے انہیں اس وقت بھیجا کہ جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا بد عملی پھیلی ہوئی تھی امتوں پر غفلت چھائی ہوئی تھی اللہ تم پر رحم کرے روشن نشانیوں پر جم کر عمل کرو راستہ بالکل سیدھا ہے وہ تمہیں سلامتیوں کے گھر جنت کی طرف بلا رہا ہے اور ابھی تم ایسے گھر میں ہو جہاں تمہیں اتنی مہلت و فراغت ہے کہ اس کی خوش حاصل کرو ابھی موقع ہے چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں قلم چل رہے ہیں بدن تندرست و توانا ہے زبان آزاد ہے توبہ سنی جا سکتی ہے اور امال قبول کیے جا سکتے ہیں